اللہ حضور اقبس کی سیرت جو آپ سن رہے ہیں مدینہ کی جو زندگی ہے اس کے حالات میرے خیال سے پچھلے ہفتے یہاں تک آئے تھے کہ حضور اقبس تشریف لائے ہیں جس رب میں یعنی قبا سے آپ آ گئے ہیں مسجد وہاں بنانے کے بعد اور اس کے بعد چودہ روز کے بعد آپ یسرف جسے آج آپ مدینہ کہتے ہیں مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی میں اور مدینۃ النبی اس کا نام رکھا گیا تھا حضور کے آنے کی خوشی میں یعنی نبی کا شہر یہاں تک شاید پچھلے ہفتے ہم آئے تھے کا پہلا نام یسرب ہے یہ ایک بہت ہری بھری سرزمین ہے تھوڑا گاؤں جیسا تھا حضور کا جو شہر تھا مکہ وہ تو ایک شہر تھا باقاعدہ شہر تھا وہ اور یسرف کی حیثیت ایسی تھی جیسے کوئی قصبہ ہوتا ہے چھوٹا قصبہ شہر کے مقابلے میں وہاں پر آنے کے بعد جزو تشریف لائے ہیں تو اگر آپ لوکیشن کو سمجھنا چاہیں بورڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہے لیکن آپ یوں سمجھیے کہ جیسے میں بیٹھا ہوں جس پوزیشن میں آپ ادھر پیچھے سے آپ ادھر سے آئیں یعنی جنوب کی سائڈ سے آپ کشیف لائیں جب جنوب بنتا ہے نا یہ مشرق ہے مغرب ہے ادھر ہی تو ہے نماز ادھر تو پڑھتے ہیں ہم لوگ یہ مغرب ہے اور یہ شمال ہے یہ جنوب ہے تو مدینہ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں ادھر سے جنوب کی طرف سے وزیرنوی آپ نے بنائی ہے اور ادھر اس کا قبلہ آپ نے شروع میں رکھا ہے بیت المقدس کی طرف خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھا وہ لیکن ہم مان لیتے ہیں سہولت کے لیے مغرب کی سائیڈ میں ہے یہ ادھر کو آپ ہیں اور ادھر جو ہے یہودی قبائل ہیں یعنی جنوب اور شمال سائیڈ میں جنوب میں اور ادھر کو یہ مشق سائڈ میں جنوب مشق میں ادھر ادھر میں اور ادھر سائیڈ میں دونوں میں یہودی قبائل ہیں ادھر سے آپ آئے ہیں اور ادھر ہی جو ہے بنو نظیر ادھر ہیں اور یہ بنو قریضہ ادھر ہیں تھوڑا جیسے آپ سمجھیں کہ اتنی دوری پر جیسے یہاں سے ترین ہے یا حیات نگر ہے اس کو سیٹ کر لیں اس طرح سے آپ سمجھ لیجیے تو آپ تشریف لائے ہیں اور بنی قینوق جو سخت مسلمانوں کے اسلام کے دشمن یہودی ہیں اور جن کا حضرت والوں کے ساتھ معاہجہ تھا وہ ادھر رہے ہیں یعنی مغرب سائٹ میں مغرب کے سائیڈ میں جو ہیں وہ بنی ق رہتے تھے تو اس طرح سے آپ یعنی لوکیشن ہے باقی اس میں دو قبیلے تھے ایک اوس قبیلہ تھا ایک حضرت قبیلہ تھا تو اوس قبیلہ یہ اس سائڈ میں تھا پہلے یعنی جنوب اور مشرق سائیڈ میں اور اس کے پیچھے یہودی قبائل اور حضرت دوسرا قبیلہ بھی تھا وہ اس سائڈ میں تھا مغرب کے سائیڈ میں جس کا معاہدہ تھا ان کے بنی قینق کی یہودیوں کے ساتھ اس لوکیشن میں حضور تشریف لائے ہیں اسرحنے. شروع میں سب نے استقبال کیا آپ کا یہودیوں نے بھی استقبال کیا اوس والوں نے بھی کیا خضرج والوں نے بھی کیا اور جیسے استقبال کیا ہے پچھلے ہفتے آپ سن چکے ہیں کہ خواتین تک چھتوں کے اوپر تھیں اور لڑکیاں بھی خوشی میں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں اور اس طرح ادورا کو سر تشریف لائے اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیں ہمارے مہمان بنیں آپ یا رسول اللہ ہر ایک شخص کہ آئیے قوت کی طرف آئیے منع کی طرف آئیے, ہر ایک اپنی جان مال اپنا سب کچھ نظر کرنے کے لیے حاضر تھا کوئی اختلاف نہیں تھا اس وقت جس کو ہم سہولت کے لیے اب مدینہ کہیں گے کیونکہ آج اس کو مدینہ ہی کہتے ہیں اس وقت یسرف کہتے تھے اس کو کوئی اختلاف نہیں تھا آبادی میں حضور کا پوری آبادی نے استقبال کیا تھا یہودیوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو یہ ہماری باڑے کی بھیڑ بن جائیں گی کیونکہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا اس وقت تک. حضور نماز بھی ادھر پڑھتے تھے یہودی کو قبلے کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے حضور مسلمان ادھر ہی نماز پڑھتے تھے اور جو رسالت پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان تھا کتابوں پر ایمان تھا تو سمجھتے تھے ہم سے ملتے جلتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے مشرقین تو بتوں کو پوچھتے ہیں یہ بتوں کے مخالف ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہمارے پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں ہماری کتاب تو پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے قبل کی طرف کے نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے کوئی ناراض نہیں تھے حضور کے آنے کا استقبال کیا اور اس کے بعد اوس اور خزرج والے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہودی جو سناتے رہتے تھے کہ پیغمبر آئے گا اربوں کی قسمت بدل دے گا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ایمان لانے میں ہم سے ثقت کر جائیں یا اگر یہی وہی رسول ہے تو پہلے ہم استقبال کریں اور پہلے ہم ان کو اپنا بنائیں وہ اس بات سمجھتے تھے وہاں جانے کے بعد شروع میں حدود اقبال کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور وہاں جانے کے بعد لوگوں نے ٹھہرانا چاہا تو آپ نے اپنی اونٹ نہیں سفید رنگ کی آپ کی اونٹ نہیں تھی قصبہ اس کا نام تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا آزاد اور آپ نے کہا کہ اسے چلنے دو اور جہاں بھی یہ رکے وہیں پر میں جہاں بھی یہ رکے وہاں پر میں ٹھہروں گا ظاہر ہے کہ اختلافات کو دور کرنے کا یہی طریقہ تھا اگر آپ کسی کے ہاں ٹھہر جاتے تو اس سے دوسروں کا دل چکن نہیں ہوتی جیسا آپ کو معلوم مسلمان تو پہلے آ چکے تھے اور وہ مختلف جگہوں پہ مقیم تھے قبعہ میں حضور حضرت علی بھی آ کے مل چکے تھے حضور علیہ وسلم تھے حضرت علی <سؤال> <سؤال> آ کے وہاں مل چکے تھے سارے مسلمان آگے جناب حمزہ آپ کے بھی تشریف کے آئے تھے حضرت حمزہ جو ہے آپ کے چچا بھی وہاں تشریف کے آئے تھے سب لوگ آ گئے تھے سب سے آخر میں ہمارے حضوری آئے ہیں آپ کے گھر والے آپ چھوڑا آئے تھے جناب عائشہ کو بھی آپ چھوڑ آئے مکے میں آپ کی سالی جناب آسمہ بھی وہیں تھیں اور آپ کی ساس جناب امیر رومان بھی وہیں تھیں سارے لوگ موجود مکے ہی میں تھے ابھی آئے نہیں تھے جناب بکر صدیق جو آپ کے سسر ہیں وہ آ گئے تھے آپ کے ساتھ اور اس طرح سے آپ مدینے میں تشریف لے آئے وہاں آنے کے بعد جگہ جگہ جو استقبال اس کی تفصیل میں جا چاہتا وہ دل و جان نظر کر دیا مدینے والوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی حمایت کا مطلب ہے سب کو مخالف بنانا رکھے دے رہا ہوں میں کو مطلب یہ کہ دشمنی مخالفت ہماری ہو جائے گی سارے عرب سے ہماری مخالفت ہو جائے گی اور سب سے ہماری دشمنی ہو جائے گی یہ جانتے ہوئے بھی حضور علیہ وسلم کے لیے جو ہے پوری ہمت کے ساتھ اور پوری ضرورت کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا آپ لوگوں کو پرابلم نہیں تو بتائیے آواز آ رہی ہے وہاں آنے کے بعد جو نئے مسائل مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئے ایک تو یہ تھا کہ وہاں کی آب و ہوا ان مہاجروں کو راس نہیں آئی جو مکے سے آئے تھے شہری فضا میں رہنے والے اس میں ایک نالا بہتا تھا مدینہ کے بیچ میں بتھان کے نام سے گندا نالہ وہ بہتا تھا اس کی آب و ہوا پانی بھی اچھا نہیں تھا جس کے ساتھ کے بیمار پڑ گئے صحابہ کرام اور تھوڑی سی پریشانی آواز بند ہو گئی پریشانی ہوئی, ہوئی صاحب تھوڑی سی اب بہت بیمار ہو گئے صاحب سو جناب صدیق العلم بیمار ہو گئے جناب علی متضہ بیمار ہو گئے وہاں پر آنے کے بعد تیز بخار ہو گیا اب و ہوا راس نہیں آئی پھر ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو حضور کے ساتھ آئے ان کا کوئی وہ نہیں تھا ٹھکانہ نہیں تھا یشرف میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہاں سے کاروبار چھوڑ کے آئے تھے اپنے دکانیں چھوڑ کے آئے تھے تجارتیں چھوڑ کر آئے تھے یہاں پر تو بالکل ایک جڑ گیا کہ نئی کوپل اور نئے پیر اور نئے درخت نہیں آب و ہوا تھی یہاں پر نئی فضا میں آئے تھے لوگ یہاں ان کو ایڈجسٹ کیسے کریں مہاجروں کا مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے نا پاکستان سے تو آج لے نہیں ہوا مہاجروں کا مسئلہ باقاعدہ کتنے جھگڑے ہوتے ہیں گولیاں چلتی ہیں پرابلم ہوتے ہیں پچاس برس ہو گئے مہاجر ایک پرابلم بنے ہوئے ہیں اب یہ مہاجر پہنچے ایک آبادی میں شہر کے رہنے والے اور یہاں پہنچ گئے گاؤں میں اور وہاں سے ایڈجسٹ کیسے ہوں وہاں کے قبائل کاشکار قبائل ہیں وہ یہاں کاشتکاری ہوتی تھی مدینہ میں مکے میں تجارت وہاں پہ تو چونکہ ریگستان ہے کاشتکاری کا سوال نہیں ہے وہاں پر تجارت تھی وہاں بازار تھے بڑے بڑے اور یہاں پر جو ہے کھیتی باڑی کا کام تھا کسان تھے کسانوں کو زیادہ وقار سے نہیں دیکھتے تھے کسانوں کو زیادہ اس سے نہیں دکھایا جاتا تھا ہمت اس کے ساتھ بہت ڈسٹربنس ہوتا یہ پرابلم آئی اس کو سیٹ کر لیجیے تو سلسلے بہن ٹوٹ جاتا پھر مجھے نہیں رہتی واقعی دوسرا مسئلہ جو پیدا ہوا مدینہ جانے کے بعد وہ تھا یہ کہ ہوش اور خضرت کی جو لوگ تھے انہوں نے حضور کے آنے سے پہلے ایک شخص کو اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا عبداللّاہب نے وبئی کو جس بالکل طے ہو گئی تھی بات اور اس کو تاج پہنانے والے تھے بہت دن سے میں لڑائی چل رہی تھی پانچ برس پہلے ایک لڑائی ختم ہوئی تھی جنگ بواس کے نام سے چلی تھی برسوں سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے دونوں طرف اب اختلافات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک آدمی کو عبداللہ بن عبئی کو اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے لیے تاج بنا لیا تھا ہیرے جواہرات کا پہنانے کے لیے حضور آیا تو اس کا سارا گیم بگڑ گیا اور جو اس کے ساتھی جو اس کے ٹیم تھے ساتھ بیٹھنے والے ظاہر ہے کہ ان کو بھی ان کے مفادات کو بھی سک پہنچے کافی سے زیادہ تو اس کی وجہ سے جو ہے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ منافقین کا یعنی جو بظاہر تو حضور کی وفاداری دکھا رہے تھے لیکن اندر اندر اس صورتحال سے جل رہے تھے کہ یہ حضور کہاں سے آ کھیل بگاڑنے کے لیے یہاں پر اب پورے مدینے کے قابض ہو گئے مدینے کی حکومت پر قابض ہو گئے اس کی پوری چیز آپ نے کنٹرول کر لی تو یہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ایک تو مہاجرین کو ایڈجسٹ کرنے کا مسئلہ تھا ایک اپنے اہل خانہ کو ایڈجسٹ کرنے کا مسئلہ تھا گھر والوں کو اپنے خود کو پھر جو آپ کے ساتھ مہاجر آئے ان کو پھر یہودیوں کی جو مخالفت ہو سکتی تھی مخالفت کی وجہ تھی یہودیوں سے جو ہو سکتی تھی لوگ اس پہ ان باتوں پر غور نہیں کرتے ہیں اگر آپ گہرائی میں جائیں تو مخالفت کی بہت سی وجہ موجود تھیں یہودیوں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ یہودی سودی کاروبار کرتے تھے اور ان کا کاروبار قریش مکہ کے ساتھ چلتا تھا مکہ کے سارے قریش ان سے سعودی سود پر ادھار لیتے تھے پیسہ لیتے تھے ان سے اور خود یہ کاشتکار لوگ تھے ان کو کاشتکاری کے لیے کھیتی باڑی کے لیے سود لینے کی ضرورت پیش آتی تھی سود پر پیسہ لینے کی یہودی ان کو دیتے تھے مہاجن تھے اب ایک بات تو یہ تھی کہ حضور کا اندازارا کھیل بگڑا جا رہا تھا سود کا سودی کاروبار بند ہوگا تو ان کے قرضے درجے بند ہو جائیں گے اور او سر والے پیسے لینا بند کر دیں گے سے پہلی بات تو یہ تھی اور ان کے جو مہاجن جو, جو مہاجنی کاروبار چل رہا ہے وہ سب گھبلے میں پڑ جائے گا ایک تو بنیاد یہاں یہ موجود تھی پھر بھی یہ سوچ کے نظر انداز کر رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ دن کی بات ہے یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے ہمارے مطلب. یہ سارے خطرات تھے جو مدینہ آنے کے بعد حضور کے سامنے تھے حضور تشریف لائے لانے کے بعد یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سیرت حضور کی سنائی جائے تو سیرت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بس واہ واہ کر لی جائے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حضور حالات میں سے کیسے کیسے گزرے اور کیسے کیسے اپنے ان حالات کو آپ نے فیس کیا اور کیسے آپ نے کنٹرول کیا اس سب میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ حالات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور کس طرح قابو میں لایا جاتا ہے اور حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان تمام حالات کو اپنے قابو میں لائے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا سیچویشن کو جو کوئی سمجھاتا نہیں آپ کو تو کے بعد جو میزبان تھے حضور کو ٹھہرانا چاہ رہے تھے آپ نے اٹھنی چھوڑ دی اپنی اور آپ نے کہا کہ قصبہ میری یہ جہاں رکے گی بس وہیں میری منزل ہوگی اس اس میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہا آپ نے کہ کون آپ کو ٹھہرائے اور کون نہ ٹھہرائے جی چلتی رہی اٹھنی چلتی رہی چلتی, چلتی, چلتی رہتی ایک میدان میں اس میدان میں جناب اسعد نے زرارا جو وہیں کے باشندے تھے یسرف کے نماز پڑھاتے تھے وہاں کے مسلمانوں جو مسلمان ہو گئے تھے جناب مسلم... ابن عمیر کی دعوت کے نتیجے میں چند مسلمان جو وہاں تھے ان کو وہاں اس میدان میں نماز ہوتی تھی یہ ایک ایسا میدان تھا جس میں کھجور کے کچھ پیڑ تھے کچھ قبرے بھی تھیں اس میں کافی حصہ نشے بھی تھا اس میں پانی بھر جاتا تھا برسات میں تالاب بن جاتا تھا ایک طرح سے دیوار سی بنا لی تھی جہاں پر جیسے عید بنا لیتے ہیں وہاں پر نماز لوگ پڑھتے تھے بچے کھیلتے رہتے تھے وہاں یا جو قافلے جاتے تھے تو وہ اپنے اونٹ اونٹ وہاں باندھیا کرتے تھے یہ ایک میدان تھا یہاں کہ آپ کی اونٹنی رک گئی اس جگہ رکی اٹھی پھر رک گئی بیٹھ گئی تو حضور نے شاید فرمایا کہ حاضل منزل انشاءاللہ اللہ یہی مرکز رہے گا انشاءاللہ یہ آپ نے فرمایا یعنی یہ اونٹنی کا وہاں بیٹھنا ایک تاریخی واقع ایسمانہ کرتا کہ بعد میں پھر وہی سرزمین اسلام کا مرکز بنی اور وہاں اسلام کا اولین مرکز جس کو قرآن نے کہا کہ پہلی وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی اس جگہ بنی اور دنیا میں جتنی بھی مسجدیں پھر بعد میں بنی ہیں وہ دراصل بیٹیاں ہیں اس مسجد کی جیسے میں نے آپ سے کہا ماں ہے وہ مسجد ساری مسجدوں <laughs> <laughs> وہاں حضور اک گئے سامنے جناب ابو ابو ایوب انصاری کا ان کا نام خالد ابن زید ہے جناب ابو ایوب کا انصاری کا ان کا مکان تھا دیکھ رہے تھے وہ بھی حضور کے قافلے کو اور دل سے چاہ رہے ہوں گے کہ حضور میرے ہاں ٹھہریں اس بات کو لیکن جب دیکھا حضور کو تو یقین نہیں آیا کہ حضور میری گھر کے سامنے رک رہے ہیں اور روٹنی وہیں پہ رک رہے یہ اور آئے ہونے کے بعد کیا کہ حضور اگر آپ میرا غریب خانہ قبول فرمائیں تو ظہر قسمت حضور تشریف لے گئے دو منزلہ مکان تھا یہ اس میدان کے سامنے ہی دو منزلہ مکان تھا انہوں نے اوپر کی منزل آفر کی کہ آپ اوپر جائیے اوپر, اوپر, اوپر آپ آرام فرمائیں اور نیچے ہم لوگ رہیں گے میں ابھی لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ ملنے کے لیے آئیں گے میں نیچے ہی رہنا پسند کروں گا کافی اصرار کیا انہوں نے اور بعد میں اتنا احترام کیا ان کو یہ بات کہ حضور نیچے رہیں جن پہ وہی آتی ہے اور ہم لوگ اوپر رہیں یہ بات ان کو ان کے لیے جو ہے بڑی تکلیف دیتی تھی پانی ایک بار گر گیا ان کی بیوی سے تو اس کو رات بھر سردی کی رات میں اپنے لحاف میں نچوڑتے رہے ان پانی کی ایک بوند نیچے نہ گر جائے حضور کے پاس نہ چلی جائے اور خود میں ابھی بھی سردی میں چھٹرتے رہے اس انداز میں حضور آپ اس کو رکھا اس گھر میں حضور تشریف لے گئے وہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا اعزاز ان کو ملا ہے بعد میں یہ کہ جناب عمر فاروق اللہ ان کے زمانے تک بھی یہ خصوصی اعزاز ان کو حاصل رہا میزبان رسول ہونے کا سب سے پہلے ان کے گھر میں آپ رکے جا کر اور رکنے کے بعد آپ نے قیام فرمایا پہلا کھانا جناب ابن حارث نے بھیجا حضور وقت کے لیے دودھ تھا کچھ کھجورے تھیں گھی تھا اس طرح کچھ چیزیں تھیں یہ بھیجا وہاں پر آپ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے آپ نے ان کو دیا وہ کھانا کھانے کے لیے اور آپ نے استعمال فرمایا اس کے بعد آپ تقریباً سات مہینے اس گھر میں رہے ابو اوب انصاری صاحب کے گھر میں ساتی لن سات مہینے آپ وہاں رہے سامنے جو میدان تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کا مرکز ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں سب سے پہلا کام ایک جگہ جو اسلام کے لیے مرکز ہے وہی پارلیمنٹ بھی ہوگی اسلام کا وہی سپریم کورٹ بھی ہوگی اسلام کے لیے وہی دار المشرت بھی ہوگی وہی عبادت گاہ بھی ہوگی جو مسجد کا مقام ہے اسلامی سوسائٹی میں یہ بات آپ مارک کریں کہ قبا میں بھی آپ نے آتی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی مدینے میں آتے ہی سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی کتنی اہمیت ہے اسلامی سوسائٹی میں مسجد کی یعنی وہ یہ بنیادی نکیل ہے جس کے اوپر جو ہے اسلامی سوسائٹی ٹھہرتی اور اس مسجد میں تو آپ نے مدرسے کی بنیاد بھی ڈالی یعنی جو مسجد آپ نے بنائی اس میں صفحہ کے نام سے آپ نے ایک چبوترا ان لوگوں کے لیے بنایا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں رکیں گے جو اسلام کا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اپنا وقت دیں گے ان کے لیے آپ نے تو اس طرح ایک سنت آپ نے ڈالی کہ مسجد جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ مسجد ہر اعتبار سے اسلام کا مرکز ہے اور وہاں پر دین کا علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک مرکز بننا چاہیے یہ مسجد بنانے میں یہ تقریباً 30 گز چوڑی اور پینتیس گز لمبی یہ ایک آپ نے حال بنایا اس کی بنیاد اپنے ہاتھ سے کھو دیا آپ نے اور تقریباً ساڑھے تین ہاتھ اونچے تک اس کو پتھروں سے بھرا بنیاد بھری اور بنیاد بننے کے بعد دیوارے اوپر جو آئیں تقریباً ساڑھے تین ہاتھ تک وہ پتھروں سے آئیں صدر دروازہ جو آپ نے بنایا اس کا وہ پورا پتھروں سے بنایا پورا اور اس کے اوپر پھر کچی اینٹوں سے دیواریں مکمل کی گئیں چھپر ڈالا گیا اس میں کھجور کے پتوں کا جس میں ڈھال تھا مدینے میں کہیں بھی پانی کا وہ ہو جائے جگہ نکل آئے تو اس میں صبح رنگ کی باریک ریت نکلتی ہے وہ ریت فرش کی ذرا بچھائی گئی اس میں کنکریاں تھوڑی بچھائی گئیں تھوڑا فرش کی ریت بچھائی گئی کھجور کے تنے کاٹ کر اس کے ستون بنائے گئے تین ستونوں کی قدار ایک طرف دو ستونوں کی قدار ایک طرف اس طرح بنائی گئے اور اس کو بھئی پورا کوئی چراغ نہیں ممبر کے نام پر ایک ٹوٹا ہوا ایک سوکھی ہوئی کھجور کا تنا تھا وہ ممبر کے نام پر اس خطب فرمائے یا ٹیک لگا کے جیسے بنانے والوں کا مزاج سادہ تھا ویسے اسلام کی پہلی مسجد بھی سادہ تھی سادہ تھے جناب حمزہ جو آپ کے چچا تھے رشتے میں بڑے تھے عمر میں بڑے تھے لیکن بھتیجے کے ساتھ مزدور کی طرح لگے ہوئے تھے قرآن کریم نے کہا لمح سے یہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے خدا کی پرہیزگاری کے جذبات کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی میں اس لیے تفصیل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ انسان ہے جس کے اوپر بادشاہی کا الزام ہے کہ مدینہ میں آ کے بادشاہ ہو گیا یہ اپنے ہاتھ سے مٹی ڈھو رہے ہیں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہمارے حضور کے کو سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے لوگ جن کو اپنا جان و مال قربان کر رہے ہیں اور جن کے لیے سارے عرب سے ٹکر مول لینے کی بات کر رہے ہیں اور اپنی اولادیں اور سب کچھ قربان کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں کیا وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ حضور کے ہاتھ سے گارا مٹی لے کے ایسی کوئی مجبوری حضور کے سامنے السلام تسلیم ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے یا آپ نے جو فقر و فاقے کی زندگی اختیار فرمائی ہے وہ آپ کی مجبوری نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا اختیار ہے آپ نے ایک ماڈل ایک نمونہ دینے کے لیے کیا ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا اور فاقے سے رہتے تھے تو یہ آپ کی کوئی مجبوری تھی یہ آپ کسی کہہ نہیں سکتے تھے یا لوگ اپنے آپ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ازواج متحرات آئی نہیں تھیں جناب عائشہ سَ آپ کی نکاح ہو چکا تھا اور رخصت نہیں ہوئی تھی جناب سودا سے رخصت ہو چکی تھی فاطمہ ابھی وہیں تھیں مکے میں آپ نے ان کے لیے بھی رہائش گاہ بنائی مسجد نبوی کے پاس اور یہ بنائی آپ نے مشق سائڈ میں نے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ اگر ہم مزید نبوی مان لیں اس کو جہاں ہم بیٹھے ہیں اس پورے کیمپس کو اس پورے چار دیواری کو تو یہ کمرے جو آپ نے بنائے یہ سائیڈ میں بنائے مشرق سائیڈ میں مشرق میں یہ کمرے ازواج متحرات کے لیے اس کے بعد جب مشق میں جگہ ختم ہو گئی تو ادھر یہ شمال سائڈ میں آپ نے بنایا یعنی یوں کر کے یہ ایل شیپ میں یہ آپ نے وہ تقریباً نو ہجرے ہجرے کیا کہیے اس کو اس کی شکل یہ تھی کہ بس یہ دو کمرے جو ہیں جناب عائشہ کے لیے اور جناب سودا کے لیے یہ تو آپ نے پتھروں اینٹوں سے بنائے ہیں کچی اینٹوں سے اور وہ بھی ایسے تھے کہ اندر دھوپ آ جاتی تھی بارش بھی آ جاتی تھی تو اس پر بکری کے بالوں سے بنے ہوئے کمبل ڈال دیتے تھے تاکہ اندر بارش کی چھا نہیں آئے اور دروازے کے نام پر خالی خلا تھا بس دیوار میں چھوڑ دیا تھا کوئی چوکھٹ نہیں تھی اس میں پردہ لٹکا دیتے تھے بس یہ ایک کل مکان تھے شروع میں جو بنے اور بعد میں جو بنے ہیں وہ تو یہ بھی نہیں وہ تو صرف خالی کھجور کی جو وہ ہوتی ہیں شاخیں انہیں کھڑا کر کے اور اس کے اوپر مٹی لہ دی گئی تھی بس اتنا ہوا یعنی جیسے بڑے اجتماع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عارضی طور سے بندوبست کر لیتے ہیں وہ کھانے وغیرہ بنا لیتے ہیں اس طرح سے رکھا آپ نے اپنی بیویوں یہ وہ انسان ہے جو شہنشاہ بن گیا تھا مدینہ جا کر بقول مستشقین کے اور ہمارے مفت کے جو بھارتی مفت ہیں مدینہ جا کے جو بادشاہ بن گیا تھا بغول ان کے مکے میں تو رسول تھے اور مدینہ میں جا کے بادشاہ ہو گئے تھے یہ ان کا معیار زندگی ہے اپنے لیے حضور نے ایک بالا خانہ بنوایا وہیں مزید نبی میں یعنی اوپر اوپر آپ نے اپنے لیے کمرہ بنوا لیا اس کمرے میں کیا و سامان تھا اور ان حضوروں کی کیا زندگی تھی اس کو ہم آحریخ میں پڑھتے اس کمرے میں جو حضور نے اپنے لیے بنوایا تھا یہ دو منزلہ ہو گیا ابویو انصاری کا بھی وہیں دو منزلہ تھا سامنے تو اس میں ایک تو پلنگ تھا آپ کا اور ایک تکیا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ایک چمڑے کا گدا تھا اس میں بھی چھال بھری ہوئی تھی چٹائی تھی ایک صرف ایک مٹکا تھا جس میں کھجوریں وجورے رکھی رہتی تھی اور ایک پیالہ تھا پانی پینے کے لیے ایک گھڑا تھا پانی پینے کے لیے کل سامان یہ تھا اس کمرے کا ٹوٹل فرنیچر اور کل سامان یہ تھا اور اس میں حضور اللہ جو ہے چٹائی کے اوپر آپ آرام فرما تھے آپ نے سنا یہ حضور اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے اور جناب عمر فاروق تشریف لائے اور لانے کے بعد دیکھا کہ حضور کے حجرے میں آپ لیٹے ہیں اور آپ چارپائی کے اس پر چٹائی بھی لیٹے ہیں ننگے بدن اور آپ کے تمام جسم کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں تو رونے لگے جناب عمر فاروق اللہ علیہ یارسول قصر و کس تو اتنے عیش کرتے ہیں اور آپ اتنے دکھ کے ساتھ رہتے ہیں تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اس نے فرمایا عمر کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں یہ لوگ یہاں لوٹ لیں اور ہم اللہ کے یہاں پائیں یہ جو ہے میں اس لیے تفصیل سے آپ حضور کی زندگی کا نقشہ کھینچ رہا ہوں تاکہ ہمارے سوامیوں اور پنڈتوں کے ان سوالوں کا جواب دے سکوں کہ حضور وہاں کے بادشاہ بن گئے یہ ہیں بادشاہ جو چٹائیوں کے نشان اور الواج متحراب کی کیا زندگی ہے جو حضور کی بیویاں ہیں یہ کوئی معمولیورت نہیں تھیں حضور کی بیویاں یہ سب خاندانی کھاتے پی گھروں کی خواتین تھیں یہ جناب عائشہ صدیقہ یا ابقر صدیقی یا عبقر صدیق کا جو سوشل اسٹیٹس تھا کوئی بھی رشتہ ان کے ان سے پوچھے بغیر طے نہیں ہوتا تھا عرب میں کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے کوئی کمی نہیں تھی جناب صدیق صدیقہ اللہ عنہ کے پاس بیٹی کس حال میں رہ رہی تھی جو حضور کی سب سے پیاری بیوی ہیں کس حال میں کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اس کمرے میں وہ کمرہ آج تک جناب عائش ذیغہ کا موجود ہے محفوظ ہے آج بھی چھوا نہیں گیا اس کو یہ جو آپ سب گمبت دیکھتے ہیں روزہ مقدسہ کا یہ وہی حجرہ ہے جناب عائشی کا جس میں آپ کا رسال ہوا اس کو گھیر دیا گیا ہے جالیوں وغیرہ سے کمرہ نہیں چھوا گیا کمرہ میں ایز اٹ از ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ غمبت بنایا گیا ہے اس کے اوپر یہ سیشے کی چادروں سے ڈھک دیا گیا ہے اور اس پہ ہرا پینٹ کر دیا گیا ہے وہ کمرہ آج تک موجود ہے حضور وسلم کا ازواج متحرات کے زیگر کمرے جو ہے یہ خلافت بنی میاں میں ختم کر دیے گئے ہزار و قدار رو رہے تھے مسلمان جہاز یہ شہید کیے گئے یہ حجرات حجرے ازواج متحرات کے اور کہہ رہے تھے کہ کاش یہ باقی رکھے جاتے قیامت تک تاکہ دنیا دیکھ کہ وہ جو ساری دنیا کو سب کچھ دینے کے لیے آیا تھا اس نے خود اپنی زندگی یہ ایک عبرت کا نشان بن کے رہتے دنیا دیکھتی لیکن وہ کے لیے مزید نوی کی بعد میں ختم کر دیے گئے تھے یہ <سلام> حضرت جناب عائشہ کا باقی رکھا گیا جو آج تک موجود ہے اور اس کو حضور کی زندگی سے اندازہ لگ سکتا ہے اگر کوئی بھی دیکھے تو <سلام> یہاں پر یہ سب ان کی زندگیاں وہ کیا تھی روزن نہیں ہے اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے یا کوئی شاندار وہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے گھر نہیں بنایا چھ گھر بنایا صحابہ کرام نے لیکن حضور وسلم نے یہ زندگی اپنائی یہ اس لیے اپنائی اسی مسجد نبوی کے اندر وہیں حضور کے حضرے کے برابر میں جیسے یہ جناب عائشہ کا حجرہ ہے بالکل یہاں پر وہ صفحہ آج بھی موجود ہے آپ جو لوگ مسجد نبوی میں جانتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک چبوترہ سا اٹھا ہوا سا بنا ہوا ہے اس پر آج ٹائلے وائلیں لگی ہوئی ہیں وہ صفحہ کا چبوترہ جس پر وہ لوگ لیٹے رہتے تھے جن کے پاس کوئی ٹھکانہ وکانا نہیں تھا بھوکے غریب جو کئی کے دن کھاتے نہیں تھے انصار جو ہے مدینے کے ان کے لیے کھانے کے لیے صرف یہ کرتے تھے کہ کھجور کہ شاخیں توڑ کے لا لے تھے اور وہ ایک رسی باندھ دی تھی دو ستونوں کے بیچ میں اس میں وہ شاخیں لٹکا دیتے تھے اور اس میں سے یہ جو کھجوریں گرتی رہتی تھیں اس کو ٹھٹا کھاتے تھے جس سے ان کا گزارہ ہوتا تھا بالکل حضور کے حضورے کے سامنے ان کا یہ چبوترا تھا جناب عائشہ کے برابر میں لہذا حضور کا اکثر ٹائم انہیں کے ساتھ گزرتا تھا اس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے غریبوں میں اٹھا غریبوں میں زندہ رکھ فرماتی بھی تھیں کہ اصل آپ اس طرح کی دعا کیوں کہ ہاں عائشہ تم نہیں جانتی یہ اللہ کے حضور امیروں کے مقابلے میں کتنی پہلی جنت میں چلے جائیں گے یہ لوگ کتنے پہلے میں انہیں میں رہنا چاہ تو حضور کو چونکہ صفحہ والوں کے دلداری کا نہ تھی۔ حضور کے صاحب بھی ہیں عثمان غریبی ہیں اور یہ صفحہ والے بھی ہیں آپ کو تو بیچ بیچ میں رہنا ہے یعنی آپ جو ہے کوئی ایسا معیار زندگی نہیں اپنا سکتے جس سے کوئی غریب شکستہ شکستہ ٹوٹا ہوا آدمی اپنے آپ کو حضور کو سے دور محسوس کرے یعنی حضور تو اونچے ہیں اور میں مطلب وہ تو بڑے بلند معیار کے رہنے والے ہیں اور میں تو نیچے معیار کے رہنے والا ہوں اس لیے حضور نے جو معیاری زندگی اپنایا ارسع وسلم وہ اس لیے اپنایا کہ سارے صاحبۂ کرام میں کسی کو بھی یہ احساس نہ ہو نبیت کا اس لیے آپ نے اپنایا لہٰذا یہ جان بوجھ کر دانستہ جس طرح زندگی اپنایا یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے حضور میں اللہ کے رسول کوئی کمی تھی حضرت فرماتی ہے کہ تین تین دن, دن ایسے گزرے گھروں میں چولہا نہیں جلا بالکل شارہ فرما تو کوئی کمی ہے اور حضور کے پاس تو اتنے اتنے سلم آئے ہیں جب نام آئے تو ایسا روانی بیان میں کبھی میرے زبان سے رہ جاتا ہے علیٰۃ وسلیم کہنا پر آپ تو کہہ سکتے ہیں آپ دل میں میں تو دل میں کہہ لیتا ہوں مگر آپ کو زبان سے بھی کہنا چاہیے اصل میں یہ حضور کے احسانات کا ایک اتنا سا شکریہ ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہم ان کے نام کے اوپر جنہوں نے ہم سب کچھ دیا ہے ہم کیا ان کو اللہ سے رحمت کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے ان کو مانگنی چاہیے بہرحال یہ کہ وہاں پر اس طرح سے آپ نے نہیں گزاری ہے ان حضرات میں بھی کہ کبھی جناب عائشہ یا سودا کے لانحا کے کمرے میں آپ رک گئے ہیں تو فرماتی ہیں کہ میں دیکھا کہ حضور کروٹے بدل رہے ہیں جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ روز روز رو رو رو اٹھے حضور اٹھے میں سمجھا شاید آپ سمجھی کسی بیوی اور کے پاس جا رہے ہیں میں پیچھے پیچھے پاؤں پاؤں چلتی بھی گئی دیکھنے کے لیے حضور کو آپ کہاں جا رہے ہیں تو میں نے دیکھا تو حضور تو مسجد سے باہر نکل کے کہ قبرستان میں جا رہے ہیں کے وہاں جا کر کے آپ رو رہے ہیں اور پھر اب مسجد نبی میں آ کر کے آپ گھنٹوں گھنٹوں نماز پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ کے پیروں ہے اور میں روتی ہوں کہ میں کیا سوچ رہی میں اور دعا مانگ رہے ہیں تو ایسے مانگ رہے ہیں جیسے کہ کوئی ہانڈی ابل رہی ہے یعنی کوئی جوش مارتی ہوئی ہانڈی ابل رہی ہے رو جھکتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں یہ زندگی ہے اور یہ سب کچھ بھی ایک بار دوہرا کر کے بچھا دیا ٹاٹ کا بستر کسی بیوی نے تو آپ نے فرمایا کیوں دوہرا کر کے کیوں بچھا دیا مجھے نیند آئی اس سے زیادہ نیند آئی مجھے گہری نیند آئی دورے ٹاٹ پر جس رسول کو گہری نیند آ جاتی ہو اس کو فرماتے ہیں ہمارے سوامی جی کہ مدینے جا کے بادشاہ بن گئے مدینہ جا کے بادشاہ بن گئے یا یہ کہ وہاں جو بیویاں حضور کی دس یا گیارہ اس کو باقاعدہ اعتراض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کو تو میں پھر بعد میں آپ کی جب بات آئے گی تو بتاؤں گا ابھی تو حضور کی دو ہی بیویاں ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ علہ ہیں اور جناب سودا ہیں یہ بیوہ ہیں اور زینب ام المساکین ہیں یعنی جیسے مدر ٹیرسا یہاں کہلاتی تھیں کہ صاحب وہ غریبوں کی مدد کرتی ہیں اور وہ تو ان کا نام مدر ٹریسا رکھ دیا تھا جناب زینب کا نام تھا ام المساکین یعنی مدر آف ورس جو غریب ہیں جو گرے پڑے ہیں جو ٹوٹے ہیں ان کا ان کی ماں ان کو ان کو سہارا دینے والی ان کی ماٮٔی سب اس میں حضور کی بیویوں میں ابو صفیان کی بہن بھی ہیں حضور کی بیویوں میں ہوئی اب نقطب یہودی سردار ہے اس کی بیٹی بھی ہیں جناب صفیہ حضور کی بیویاں سب یعنی شہزادیاں اور اعلیٰ خاندان کی ہیں یہ کوئی گری بڑی نہیں ہے لیکن کن حال میں رہ رہی رہ ہیں کس حال میں کیسے ٹوٹے پھوٹے کپڑوں میں دہ رہ رہی ہیں یہ دیکھیں آپ کیا حضور ان کو کون آدمی نہیں چاہتا کہ اپنی شریک حیات کو ایک اچھا اسٹیٹس دے لیکن حضور نے کیا دیا اسٹیٹس اور اس لیے دیا کہ آپ ایک ماڈل ایک نمونہ بننا چاہتے تھے زندگی سے آپ نے کیا حاصل کیا چاندی اللہ کے رحمِ خیرات کے بغیر رہ جائیں نماز میں سے اٹھ کے آ گئے آپ ایک اور آپ نے مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا چاندی پڑا ہے تو میں نے دل نہیں چاہا میں کہ مجھے رات گزرے اس حال میں کہ میں اس کو اللہ کے رحمِ خیرات نہ کر دوں تو ظاہر ہے کہ حضور کے بعد ایسا نہیں کہ ہے نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ ایک ماڈل ایک نمونہ آپ دینا پھر وہاں پر جو ہے مسجد کی تعمیر جیسے میں امداز کیا کہ آپ نے بنانا شروع کی کرنا شروع کیا پھر وہاں پر آپ نے جو خطبہ دیا اس کے میں نے کچھ ٹکڑے آپ کو سنائے بھی تھے دیکھیے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے اور سب چیزوں پہ آپ غور کرتے جائیے کوئی شکایت ہے حضور کوئی شکایت کر رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں کتنے ظلم سے کے آئے ہیں آپ اور آپ کے ساتھی کوئی کثر چھوڑ دی تھی مشقین نے گھر سے نکال دیا جائیدادیں چھین لی, گھر چھین لیے اور پتھروں پہ گھسیٹا اور ناکوں میں ریت بھری اور چٹائیوں میں بھر کے جلایا اور زخم انگاروں پہ لٹایا خوباب جیسے لوگوں کو کوئی کسر چھوڑ دی تھی آپ کی بیٹی جناب فاطمہ کی توہین کی اور کوڑے پھینکے کچھ کیا لیکن اس سب کے باوجود بھی جو آپ خطبہ دے رہے ہیں تو کہتے کہ واہ میں سب کچھ ڈبیٹ دیا شکست دیا لیکن کوئی شکایت کا لفظ نہیں ایک بھی تو نہیں ہے کہ ذکر بھی نہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں یہ کتنا گہرا کتنا عظیم کردار ہے آپ ایک لفظ بتا دیں شکایت کا کہ ان لوگوں نے مجھے ستایا تھا ان لوگوں نے مجھے یہ کیا تھا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اشارہ تک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہماری مدد فرمائے گا اللہ اپنے بندے کی مدد فرمائے گا حضور کی زندگی میں ایک بات یہ ملتی ہے سلم کہ رجائی کردار ہے آپ کا یعنی آپ حالات سے گھبرائے نہیں کبھی مایوس نہیں ہوئے آپ کبھی یعنی ہمیشہ آپ نے روشن پہلو دیکھا روشن پہلو دیکھا حالات میں جہاں دنیا کو بند گلی دکھائی دی وہاں پر آپ نے روشن پہلو دیکھا یہ انسان کا ایک مختصر ہوتا ہے ایک تو قنوتی ہوتا ہے ایک رجائی ہوتا ہے ایک گلاس میں پانی بھرا ہے آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ارے یہ گلاس تو آدھا خالی لیے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے حالانکہ بات ایک ہوتی ہے لیکن اینگیر بدل جاتا ہے وہ سوچنے کا فرق ہو وہ فرق ہو جاتا سوچنے کا وہ نہیں شاعر کا شعر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ ہیں کانٹے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ ہیں کانٹے میں کہہ رہا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہیں اس, اسی بات کو آپ پلٹ کر رجائی انداز میں بھی کہہ سکتے تو ہمارے حضور علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ شکایت یا احتجاج یا ٹوٹ جانے والا لہجہ آپ کے کہیں بھی نہیں ہے اب بالکل جہاں سب لوگ ٹوٹ جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو اللہ کی امید اللہ پر مدد کا پورا پورا بھروسہ رہتا ہے کوئی بات نہیں اوبر صدیق قارے اور میں حیرت کے وقت ٹوٹ گئے کہ حضور یہ تو پکڑ لیں گے ہمیں حضوری تو گھیر لیا حضور کیا ہوگا آپ اب ہمیں اللہ تضم اللہ میں کیوں ہوا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیا ہو سکتا ہے ہمارا تو یہ ہے اندھیرے کے اندر بھی چراغ دیکھ لینا یہ چیز ہے جو ہمیں حضور کی سیرت سے دیکھ سیکھنا سیرت سیکھنے کے لیے ہوتی ہے میں نے کہا سیرت النبی کی جگہ بصیرت النبی ہونا چاہیے یعنی ہم حضور کی زندگی سے کیا لے سکتے ہیں یعنی ہم حضور تو نہیں بن سکتے کوئی نہیں بن سکتا لیکن اس دھول سے حضور کے قدموں کی دھول سے منزل کا پتہ تو پا سکتا ہے خواب تو دیکھ سکتا ہے اس خزانے سے اس سمندر سے دو تین قدرے تو لے سکتا ہے یعنی, یعنی ایک چیز تو ہے کہ ماڈل بناتے ہیں نام سپر ماڈل کوئی تو ہمیں ایک راستہ ملتا ہے ایک سوچنے کا ایک سمت کو طے کرنے کا راستہ ملتا ہے اب یہ مسجد آپ نے بنائی اس میں مدرسہ بھی میں نے نے جیسے بتایا بنایا اور یہ مسجد ہے تیس بائی پینتیس تیس گز چوڑی اور پینتیس پینتیس گز جو ہے لمبی اور اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ پتھر اور بنائی جناب عباس کا مکان تھا اس کے پرنالے اس مسجد میں آتے تھے گرتے تھے حضرت علی مرتدہ کے مکان کی کھڑکیاں بند نہیں کی آپ نے کہ مسجد میں کھلی رہے تو سب کی کھڑکیاں بند کرا دیں آپ نے سارے پرنالے بند کرا دیے عباس کے پرنالے کھلے رہے علی مرتضی کے گھر کی کشت کھلی رہی کھڑکیاں کھلی رہیں بعد میں بڑے ایمان افروز واقع آتا ہے جناب حدور کے سسرم کی وصال کے بعد حضرت فاروق نے عباس کے گھر کے پرنالے بند کرنے کا حکم دیا کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے بارش کا پانی آتا ہے مسجد کے آنگن میں گرتا ہے اس لیے پرنالے بند کر دیے جائیں جب امیر خلیفۃ المنین بنے جناب عمر فاروق اللہ عباس نے جو ہے عدالت میں مقدمہ ٹھوک دیا جناب عمر کے خلاف امیر المنین کے خلاف کوئی ہمت کر سکتا ہے لیکن جو تربیت حضور نے دی تھی صحابہ کرام کو مقدمہ ٹھوک دیا اور مقدمہ ٹھوکنے کے بعد کادی شریف حضرت عمر کے حضرت عمر کے مقرر کردہ ہی میجسٹریٹ نے بلالی عدالت میں امیر المنین کو حاضریتعالیٰ سے مستثر نہیں کیا جیسا آج کل کے مستثر ہو جاتے ہیں کچھ پہ تو مقدمہ چل ہی نہیں سکتا کچھ بھی کر لیں چاہے لیکن کھڑے ہوئے ان کر منفاروق اللہ اور پوچھا ویب نے کہاپ نے پوچھا کہ کیوں بند کیے بند کرا رہے ہیں آپ یہ پرنالے کا کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے احباب نے فرمایا کہ حضور نے اجازت دی تھی مجھے اور حضور کی اجازت سے میں نے یہ کھولے تھے پرنالے مسجد کے آنگن میں میرے فاروق ایک دم اشکریز ہو گئے اوکے مجھے معاف کر دیں عباس مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ حضور نے اجازت دی تھی ورنہ اب مر کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کو بند کرنے کا حکم دیتا اور اب میرے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ آپ میرے کاندھوں پر چڑھیں اور یہ پرنالے دوبارہ لگائیں جو میں نے ہٹا دیے ہیں میرے کاندھوں پر چڑھ کر دوبارہ لگائیں چانچے حضرت عمر فاروق امین کاندھے پر چڑھے عباس اور دوبارہ لگائے وہ پرنالے دوبارہ لگائے پھر یعنی امیر امین کا حکم کینسل ہوا اور ان کے کاندھوں پر اور ہزار و قداروں دوبارہ لگائے اور لینے کے بعد نیچے جب آئے زمین کے اوپر تو عباس نے کہا کہ عمر دنیا کو یہ صرف دکھانے کے لیے تھا یہ بات کہ اسلام کا کیسا معاشرہ ہے کبھی بھی امیر امین آپ کی گستاخی کی میری جرت نہیں تھی کہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا میں تو صرف ایک نظارہ کہ اسلام میں حرف آخر رسول خدا علیہ سعد اسلیم ہیں انہیں کا حکم اور ہر ان کا غلام ہے یہ دکھانے کے لیے کیا تھا جو کچھ مجھ سے ہوئی اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں اپنا مکان مسجد نبی کے لیے وقف کرتا ہوں اس کو مسجد میں شامل کر لیجیے اور پھر اس کو وہ مسجد میں شامل کیا گیا تو ایسے واقعات اسلامی تاریخ میں بکھرے پڑے ہیں بہرحال یہ کہ حضور شریک تھے مکان بنانے میں اسی مسجد نبی کے بنانے میں جناب حمزہ رضی جو ہے وہ دے رہے تھے ساری چیزیں اب اس کے بعد حضور اقوسلم نے پانچ و درہم دیکھ کر کے جناب زید دبن حارث کو جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور جناب ابو رافع کو مکے بھیجا کے لے جناب عائشہ کو جن سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا اور ان کی والدہ جناب امرومان کو جناب اب کے پورے خاندان کو فاطمہ کو رانحہ کو ان کو لے آئے آپ کی بیٹی زینب بھی تھی مکے میں العاص کافر تھے ان کی اس وقت تک پہلی پہلی شادی ہو چکی تھی حضور کی نبوت سے انہوں نے بھیجا نہیں جناب جناب ضلع کو نہیں بھیجا حضور کی بیٹی کو اور ایک بیٹی آپ کی رقیہ حفشے میں تھی وہ بھی نہیں آ سکیں فاطمہ تھیں ان کو لے کر کے وہ اور ام عمان کو ام ایمن تھیں ان کی ماں جناب زید کی بیوی ام ایمن کو لیا ہے وہ بیٹے تھے اسامہ ان کے ان کو لیا ہے حضرت علی تو پہلے ہی آ چکے تھے جناب فاطمہ کو لیا ہے عائشہ کو لیا ہے جناب ام عمان ان سب کو لیا ہے اپنے ساتھ دو اٹھٹیاں دے کر حضور نے بھیجا تھا مکان تو پہلے بن چکے تھے ان کے لیے آپ نے یہ لوگ بھی آ بعد میں اس طرح سے آپ نے ان کو ایڈجسٹ کیا اب مسلمانوں کو ایڈجسٹ کرنے کی بات تھی جو حضور کے ساتھ مہاجر آئے تھے ان کو کیسے ایڈجسٹ کریں دو چار دن تو کوئی دعوت کھلا دے گا لیکن مستقبل تو نہیں کھلا سکتا اور یہ خیرات کی زندگی ہاتھ پھیلانے کی زندگی اور پھر ایک مستقل کلاس بنا رہے کہ یہ مہاجر ہیں اور یہ اصلی باشندے ہیں یہاں کے جیسے میں نے کہا بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے اس کو کیسے حل کیا جائے ایک دشمنی کی بنیاد پڑ جاتی ہے پھر باہر سے آنے والے اور اصلی باشندوں میں اس کو کیسے حل کیا جائے یہ مسئلہ تھا تو اس کو سب نے کس طرح سے حل کیا یہ دیکھیں آپ اور یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں جناب عنصب نے مالک کے گھر میں آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد سب لوگ جو انصار تھے جو یسرپ کے باشندے مدینہ کے باشندے تھے ان کو بھی اور جو آپ کے ساتھ آئے تھے مہاجر ان کو بھی آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک ایک آدمی کو آپ بلاتے گئے اب وقت اب وقت تم اٹھو اور جناب خارجہ کو ابن زید کو ان کو دونوں کو گلے ملائے اور کہا آج سے یہ تم دونوں بھائی ہو یہ تمہاری جائیداد پائیں گے یہ تمہاری جائیداد پائیں گے کاروبار میں گھر میں حتیض میں شریک آج سے تم ان کے بھائی ہو ایسے جناب اور فاروق کو بلایا جناب اضبان کو ان کا بھائی بنایا جناب عثمان کو بلایا جناب ہے انصیب اپنے مالک کو ان کا بھائی بنایا علی کا بھائی کسی کو نہیں بنایا علی مرتدا سے کہا کہ علی میں تمہارا بھائی ہوں میں ہوں تمہارا بھائی یہ ہے میرا بھائی یہ, یہ, یہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے میں ہوں بھائی خود حضور نے اپنے آپ کو بھائی بنایا یہ خصوصی امتیاز ہے جناب علی مرتدا کا حالانکہ اس سے نقصان ہوا جناب علی مرتزا کا آپ دیکھیں تو نقصان کیا ہوا یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ایڈجسٹ ہو گئے مقامی باشندوں کے ساتھ کاروباروں میں شریک ہو گئے جائیدادوں میں شریک ہو گئے ان کا ایک ٹھیا ٹھکانہ ہو گیا علی کا تو کوئی وہاں سے بھی ابو تراب مٹی میں آئے تھے یہاں بھی مٹی میٹ ہے وہاں سے بھی جو ہے بے بےآسرا آئے تھے وہاں بھی کوئی حضور نے پیار میں تو کہا تھا ابو تراب پھٹے پرانے کپڑوں میں مٹی میں رولتے رہتے تھے مسجد کا م... یعنی ایک دن لیٹے تھے مسجد نبی میں ایسی مٹی میں گرد میں لپٹے ہوئے تو حضور نے پیار سے کہا تھا اٹھو ابو تراب ابو تراب ہی نہیں. مٹی کے بیٹھے اٹھو مٹی میں سنے ہو وہی پیار میں کہا تھا آپ نے تو وہی شان تھی جب آئے تھے حضرت پہ بستر پہ چھوڑ کے اور یہاں پر بھی آپ نے کہا نہیں علی کا کوئی نہیں علی کا علی میرا بھائی علی کا میرا بھائی علی سے بڑی محبت کی ابھی تو جناب فاطمہ سے شادی نہیں ہوئی ابھی جناب علی مرتضیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی, ابھی شادی تو اسی سال ہوئی ویسے گئے حضرت علی مرتضیٰ خاموش بیٹھ گئے چپ جا کر حبر صدی اللہ نے کہا کہ جاؤ حضور سے کہو نا فاطمہ کے لیے تم کہو ساتھ ہی رہتے تھے حضور ساتھ پالتے تھے ایک ہی آنگن میں رہتے تھے پندرہ بیس بیس بائیس سال کی عمر تھی جناب علی متحدہ کی اور چودہ پندرہ سال کی جناب فاطمہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا جن کو ہمارے شیعہ لوگ لڑا, لڑاتے چاہتے ہیں علی سے جیسے دشمنی دکھاتے ہیں کہ جیسے علی اور ابوبکر علی میں کوئی بہت بڑی دشمنی ہے حالانکہ جناب ابوبکر رضی اللہ نے اکسایا اور علی علی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کس برتے پہ حضور کے پاس جاؤں اگر تم جاؤ تو صحیح حضور تم سے بہت محبت کرتے ہیں تو جا کے بیٹھ گئے حضور کے پاس چپ اب کچھ بولے ہی نہیں بولے تو کیا حضور کے پاس بولے کہ ہمت ہو تو کیسے ہو چپ کے بیٹھے حضور سمجھ گئے اللہ تعالیٰ جو فراست ایمانی آپ کو دی تھی کہ کیسے آیا کوئی کام ہے کچھ بھی نہیں کہا کہتے شرم کے مارے کچھ نہیں کہا کہ میں بیٹھ گئے حضور نے خود ہی کہا کیا فاطمہ کے لیے آیا ہو حضور نے خود ہی کہا جناب علی متضاد تو یہ خاموش رہے اور یہ کہا کہ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ کہا تو حضور نے فرمایا میں نے جو تم کو ذرا دی تھی وہ کیا ہوئی یعنی یہ منظوری کا گویا حضور کی طرف سے ایک اشارہ یہ تھا جب انہوں کہا میں نے کہا میرے پاس تو حضور کچھ بھی نہیں ہے میں کیسے آؤں تو کہا کہ وہ میں نے جو تمہیں نے زیرہ دی تھی وہ نہیں تمہاری بات وہ کیا ہوئی تو ابھی گویا جب تشریف لائے ہیں مدینے میں تو اس وقت جناب علی مرتضیٰ کا نکاح ہوا نہیں تھا لیکن حضور کی محبت بڑی شدید تھی ان کے ساتھ جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا یہ ایک یعنی انسانی تاریخ میں مساوات کا ایسا عجیب مظاہرہ ہے ایک تو یہ کہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ باہر سے آنے والے جو تھے ایڈجسٹ ہو گئے بالکل مکس ہو گئے اصلی باشندوں کے ساتھ یہ نہیں رہا کہ یہ گروپ باہر سے آنے والوں کا ہے یہ اور لوگوں نے اتنا اشار کیا بعد میں مہاجرین نے ایسا نہیں کہ بوجھ بنے سب نے اپنے جا جا کر بھائیوں کا شکریہ ادا کیا لوگوں نے یہاں تک کیا حضرت عبد الرحمٰن عوف کو لے کے جناب صادیب نے روی اپنے گھر اور یہ کہا کہ دیکھو یہ میرے گھر ہے یہ میری جائیداد یہ میرے کھیت یہ میرا پیسہ اور یہ میری بیویاں اس میں سے آدادہ تمہارا ہے ہر چیز جو تمہیں پسند آئے جون سا گھر جون بیوی جون سا کھیت جو تمہیں پسند آئے میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں نکا کرو بالکل ایسا سبوت دیا کہ بعد نے بھی کرنی آتی نہیں تھی کبھی کھیت دیکھے بھی نہیں تھے تو اپنے اس میں رہتے تھے لیکن ان کی طرف سے کھیتی کرنا ان کی اپنی مزدوری لگانا خود حصہ بانٹ کے ان کو دینا کچھ دن تو چلا مگر مہاجرین غلط نے برداشت نہیں کیا ہمیں بازار کا راستہ بتا بازار بتاؤ ہم کاروبار کریں گے تجارت کریں گے عبدالرحمٰن نے کہا مجھے بتاؤ بازار بری قینوغا کے بازار میں چھوڑ دیا جہاں سنار سناروں کا کام سرافہ ہوتا تھا سرافت میں چھوڑ دیا لے جا کر اتنا کمایا انہوں نے تو اتنا کمایا عبدالرحمٰن نے کہ سات سات سو اونٹ بھر گیا کرتے تھے ان کے دولت سے. پورے مدینے میں ٹھنڈ لگ جایا کرتا تھا دولتوں کو اتنا کمایا ابو بکر صدیق نے کپڑے کا کام شروع کر دیا جناب عمر فاروق نے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام شروع کیا یہاں تک کہ ایران تک ان کا مال جانے لگا جناب عمر فاروق اللہ ان کا جناب عثمان غنی نے کھجوروں اور غلوں کا کام شروع کیا اتنی اللہ نے برکت دی اتنی اللہ کی کہ پورے پورے لشکر کو انہوں نے خود لشکر اور گھوڑے دیے اللہ نے اتنی برکت دی اتنی کامیاب تاجر میں نے آپ کو ایک بار قصہ بھی سنایا تھا جناب عثمان غنی کا کہ مدینہ میں قحط پڑا اور قحط پڑھنے کے بعد امیر عمر فاروق کے زمانے میں کہاں سے غلّہ آئے تھا نہیں غلہ لوگ بھوکے مر رہے تھے لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی بہت بڑے تاجر ہیں لے کے عثمان غنی سے رابطہ قائم کریں تو حکومت نے عثمان غنی سے رابطہ قائم کیا عصر کی نماز میں ابو بخش فاروق نے کہا کہ عثمان مدین میں قید پڑھا ہوا ہے بچے ترس ہیں پریشان ہیں تم غلہ فراہم کر سکتے ہو حکومت تم سے خریدنے کے لیے تیار ہے جس قیمت پہ بھی دینا چاہو پیمنٹ ہو جائے گا تمہیں عثمان غنی نے کہا کہ نہیں ابھی میں نہیں بیچوں گا اپنا غلہ میں تو کامیاب تاجر ہوں اور یہ تو ڈیمانڈ کا ٹائم ہے تاجر وہی ہوتا ہے جو مارکیٹ سے فائدہ اٹھائے اس وقت جو ہے زبردست ضرورت ہے میں تو بھرپور قیمت لوں گا اس کی مجھے فاروق نے کہا کہ دگنی قیمت لے لو ہم سے مارکیٹ ریٹ سے دھوکیوں میں نے کر دیا یہ بڑھاتے گئے یہاں تک کیا دس گنی قیمت لے لو مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ ایک بہترین تاجر کا سب سے بڑا اصول ہوتا ہے میں کس قیمت پہ دوں آپ ایک دانہ کہیں سے فراہم نہیں کر سکتے میں تو جس ریٹ پہ چاہوں گا بیچوں گا میں کیوں دوں آپ کو میں تو نہیں دوں گا اب بڑے دل گرفتار ہو کے مرے فاروق اللہ آ ہے کہ دیکھو ایسے موقع موقبر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جبکہ سارا مدینہ قید دوچار ہے شام کو دیکھا تو ہر گھر میں کھانا پک رہا ہے مدینے کے ہر چولے سے دھواں اٹھ رہا ہے بچے خوش گلیوں میں کھیلتے پھرنے حیران پریشان ہر گھر میں غلے کی معقول مقدار پہنچ گئی سمجھ گئے میرے فاروق کے بانٹ دیا لٹا دیا اپنے گودام عثمان غنی نے لٹا دیے مفت میں نماز کے بعد کندھے پہ ہاتھ رکھا عثمان غنی کو کہا کہ عثمان تمہیں مدینے کی ساری بوڑھیاں اور بچیاں دعائیں دے رہی ہیں عثمان نے کہا کہ امیر دیکھا آپ نے میرا غلّہ کتنے کم پیسوں میں لینا چاہتے تھے میں نے اللہ کے ہاتھ کتنا مہنگا بیچا اس کو کتنا مہنگا بیچا میں نے اس کو تاجر کامیاب تجارت جو ہوتی ہے یہ کردار اس کے بعد ٹائم ہے جی ہو گیا ٹائم خود یہاں کے بعد تو میں نے بتایا کہ یہ ہوئے یہ معاہدہ خاد کا کیا اس کے بعد آپ نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تمام یہودی قبائل تھے بنو نذیر بنو قینوقا بنو قریضہ اور پھر آس پاس کے اتنے قبائل تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ مشقین مکہ چھوڑنے والے تو تھے نہیں سب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نکل کے چلے گئے محفوظ بچ کے کیسے چلے گئے یہ تو چلنج دے گئے ہمیں اور ایک بڑا مسئلہ اور بھی تھا ان کا جو تجارتی راستہ تھا جو مکے سے شام کو ہی آتا تھا یہ مدینے سے ہو کے جاتا تھا مدینے سے ہو کے ساری ان کی شہرت جو تھی تجارتی شہرت تھی وہ راستہ مکے والوں کا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان انتقام کی آگ میں گئے ہیں یہاں سے اور اس راستے پر قبضہ کر لیں گے تو ہمارا ایک بھی ساری پیار ختم ہو جائے گی ہمارے تو ہلاک پہ کسی نے پیر رکھ دیا یہ پوزیشن تھی پورے راستے بند ہو جاتے تھے کہیں بھی جا نہیں سکتے تھے میں نے ایک بار سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ سم... یہاں کے سنبھل کی پوزیشن آپ نہیں سمجھ لیں جیسے دہلی سے لوگ کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں ادھر سے آ رہے بندور سے آ رہے ہیں سے آ ہیں یا پورے ہائی وے کے اوپر سے کلکتے تک سے آ رہے اور کوئی بھی جا کے گھوڑ لے تو ہو نہیں ہم کوئی گاڑی نہیں گزرنے دیں گے تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ مدینے کی وہ, وہ پوزیشن تھی کہ سارے زیادہ قابل وہاں سے کٹتے تھے تو مدینے میں جا کے قبضہ کر لیا ہے تو ہمارا کیا ہوگا ان کو یہ فکر تھی یہ انتقامی ذہنیت میں گئے ہیں ان کو کچلنا ضروری ہے انہیں ختم کرنا ضروری ہے یہ نکل کیسے گئے ہمارے ہاتھ سے اور نکل گئے تو وہاں جا کے کی کیا کچھ نہیں کریں گے تو ظاہر کو چھوڑنے والے تھے نہیں اس کے حضور نے پہلا کام یہ کیا کہ جا کے جتنے بھی آس پاس کے قبائل تھے اسے آپ نے معاہدے کیے نو وار پیکٹ کیا آپ نے ہم پہ کوئی حملہ کرے گا اگر تو ہم سب شریک رہیں گے تم پہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم پہ کوئی کرے گا تم پہ ہمارا ساتھ دینا سارے سے آپ نے جو ہے معاہدے یہود سے بھی کر لیے آس پاس کے قوائد سے بھی کر لیے جلد پہلی فرصت میں آپ نے اور ایک معاہدہ جو تقریباً چالیس سے بیالیس دفعات پر مشتمل ہے معاہدے صحیفہ کے نام سے یہ آپ نے لکھا جس پہ سب کے سائن آپ نے کرایا اس دور میں جب کہ معاہدات اور پیکٹس اور ایگریمنٹس کا زمانہ نہیں تھا اتنا کامیاب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو ہے اس کو پورے معاہدے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ تعجب کریں گے خدا و سلم نے الفاظ کا انتخاب کتنا بصیرت بھرا یہ سب چیزیں جو سیکھنے کی چیزیں ان کا تو ذکر بھی نہیں آتا سیرت میں بصیرت یہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ چودہ کنگور گر گئے اور آگ لگ گئی اور کس طرح یہ ہو گیا اور آسمان سے دس ہزار بھریں آئیں اور پندرہ ہزار یہ ہوا اور یہ کنارہ روشن ہو گیا وہ کنارہ روشن ہو گیا ختم برنالے تک بھی اللہ اکبر اور ضرور شریف پڑھا اور ثواب لوٹا اور جلدی سیرت جو ہے جو سیرت ہے وہ یہ سب ہے کہ کن کن مقامات سے حضور گر رہے ہیں کیسے کیسے فیس کرتے ہوئے رہے ہیں اگر آپ نمونہ ہیں ہمارے لیے تو اس کو اس طرح سے سننے کی ضرورت ہے تو آپ نے یہ سب سے یہ میساق کیا صحیفہ لکھا آپ نے اور صحیفہ لکھنے کے بعد مکے میں قہد پڑا تو آپ نے خیر سگالی کے طور پر ایک کثیر رقم یہاں سے ان دشمنوں کے لیے جنہوں نے گھروں سے نکال گیا تھا ان کے لیے غلہ خریدنے کے لیے وہی دشمنوں جنہوں نکال دیا تھا ان کے غلہ خریدنے کے لیے ایک معقول رقم سات سو دینار کے آس پاس جو بہت بڑی رقم تھی وہ آپ نے بھیجوائی تم نے ہمیں نکالا تم نے ہمیں اپنے ہارے گھروں سے محروم کیا لیکن بدلے میں ہمارا سلوک یہ ہے کہ ہم ہر سکھ ہر دکھ میں جو ہے تمہیں یاد رکھتے ہیں یہ میسج دینے کے لیے یہ ساری بات تھی لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہود کو بھی پریشانی شروع ہوئی اس کر یہود نے یہ سوچا کہ یہ سب ہمارے شروع شروع میں تو انہیں غلط فہمی تھی لیکن بعد میں تقریباً ایک سال جب گزر گیا ایک سال تو سکون سے گزر گیا لیکن ایک سال کے بعد حضور کے پہنچنے کے بعد آپ آئے ہیں ربیع الاول میں اگلے سال ربیع الاول تک یعنی سن دو ربیع الاول سن دو میں تک یہ حالات بن گئے ایک سال کے اندر کہ ایک پوری مخالفت یہود کے اندر بھی اور منافقین میں بھی جو جن کے ہاتھ سے تاج تخ چھن چکا تھا اور مرشقین کی طرف سے بھی زبردست ایک مشاورتیں منعقد ہوئیں کہ کس طرح سے مدین نے اس نوخیز اسلامی ریاست کو کچھل دیا جائے اور کیسے حضور اور آپ کے صحابہ کرام کو ختم کر دیا جائے اور کیسے اسلامی تحریک کو دفن کر دیا جائے جو قرآن کریم 26 میں پارے میں کہا ہے محمد رسول اللہ وََِنح الشدء الغفرحمہ اللہ علیہ قذر عن اقرج شط اہ فعاد رہی یوجیب الرّ علی عقی ربی الغفار ایک کوپل جس کو کچلنے کی کوشش کی گئی ایک بوجھ بیج جس کو دھول میں ملانے کی کوشش کی گئی کیسے اس نے اپنی کوپل نکالی کیسے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا کیسے اس نے شاخیں نکالیں بار پھیلائے کیسے وہ ایک تناور درخت بن گیا یہ ایک مثال ہے تاکہ اہل ایمان کے دل خوش ہوں اور جو دیو اسلام کے دشمن ہیں ان کے دل جو ہیں جل جائیں یہ ایک مثال ہے جو حضور آباد کی سیرت میں ہے آج تو ٹائم ختم ہو گیا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیا سازشیں پھر ایک سال کے فوراً بعد ایک سال جو حضور نے سکون سے گزارا اس کے فوراً بعد جو زبردست سازشیں یہود کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے اور مشقین کی طرف سے ہوئیں جس میں کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ حضور یا اسلامی ریاست یہ بچ سکے گی کسی بھی قیمت پر اتنی کامیاب اور مکمل سازشیں لیکن ان سازشوں کو کیسے ناکام کیا رسول اب وسلم نے ایک بڑا دلچسپ موڑ ہے سیرت النبی کا جس کو انشاء اگلے درس میں آپ نے اللہ